بات صرف ہمارے ممالک کے بازار بنے رہنے کی حد تک نہیں ہے بل انہ یفردون حد تسیاسات القتصادی و برامجتن و خط تجزرا و انتہاجل ہائی بلکہ وہ ہمارے اوپر اقتصادی پروگرام کہ آپ نے اپنی اکنومی کو کس طرح چلانا ہے یہ بھی وہ ہمیں سکھاتے ہیں وہ برامج تنمیہ اور ترقیاتی جو پروگرام ہیں آپ کے ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ بھی ان کی ترتیب کے مطابق آپ چلائیں گے وخت و تزرا اور زراعات کھیتی باڑی کا جو کام ہے آپ کا یہ بھی ان کی ترتیب کے مطابق آپ چلائیں گے وہ لنتاج الوانی اور جو حیوانات کی پیداوار کا مسئلہ ہے یہ بھی آپ ان کی ترتیب کے مطابق چلائیں گے اور یہ بطور قانون آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے کیسے اب آپ حیران ہوں گے اتنا تو نہیں ہے تو آپ کو بتایا جائے کہ آج کل زراعت کے میدان میں ایگریکلچر کے میدان میں بیج فروخت ہوتے ہیں شروع شروع میں یہ مفت میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور ان بیجوں سے نکلنے والے جو عام ہیں خربوزے ہیں تربوز ہیں یہ دوسرے بیجوں کی پیداوار کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں تو اس طرح کا تجربہ یہاں پنجاب میں ہوا لوگوں کو مفت میں تقسیم کیے گئے یہ بیج تو لوگوں نے بھی بڑے مزے سے لگائے اور بہت فائدہ انہوں نے اٹھایا اور پھر کسانوں نے ان بیجوں کو اپنے لیے سنبھال کر رکھا اگلے سال انہوں نے لگایا تو اس کچھ بھی نہیں نکلا تو انہوں نے ایگریکلچر کے دفتر کے چکر لگائے تو وہاں جو متخصصین بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نام تو ہمارے اور آپ جیسے ہیں لیکن وہ مغرب کے تعلیم یافتہ ہیں تو ان سے جب پوچھا گیا ایسا ایسا مسئلہ ہے تو ان متخصصین نے کہا کہ آپ نے بیج ہم سے خریدا تھا جو پچھلے سال مفت میں تقسیم کیے گئے تھے اس کی پیداوار سے ہم نے یہ بیج لگائے تو اس نے کہا بابا ایسی بات نہیں ہے آپ کو ہر سال بیج خریدنا پڑے گا پہلی دفعہ جو بیج تقسیم ہوا مفت میں اس کے اندر ایسے کیمیکلز موجود تھے کہ وہ زمین کو اپنے تک محدود کر دیتے ہیں کہ اگر اسی کمپنی کے بیج نہیں ہوں گے تو کسی اور کمپنی کے بیج بھی حتا کہ اس میں کام نہیں کریں گے زمین کو خراب کرتے ہیں یہ بیج اور دس سال تک تقریباً اسی کمپنی سے آپ لے لے کر استعمال کریں گے اور اچھی پیداوار آپ کو ملے گی دس سال کے بعد پیداوار جو ہے خراب ہوتی جائے گی آخر آپ زمین بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے زمین آپ نے بیچ دی تو چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں کوئی ہوٹل کھڑا ہوا ہے کوئی سپر مارکیٹ کوئی شاپنگ بازار وہاں پر کوئی شاپنگ ہاؤس وہاں پر بنا ہوا ہے زراعت کے میدان میں آپ ان کے محتاج ہوں گے حیوانات کے مسئلے میں آپ ان کے محتاج ہوں گے کہ ان کی گولیاں ان کے انجیکشن ان کی ترتیب کے مطابق آپ چلیں گے اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ جو ان کی سیاست ہے اقتصادی باب میں اقتصاد کے باب میں ترقیات کے باب میں زراعت کے مسئلے پر اور حیوانات کی پیداوار کے مسئلے میں اسے عالمی بینک کنٹرول کرتا ہے عالمی بینک جو کہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے وہ آپ, کے، وہ آپ کی زمین میں کس طرح کا بیج لگانا چاہیے اسے وہاں سے بیٹھ کر کنٹرول کرتا ہے حتیٰ کہ ہم آج وہ غذائی ضروریات جس میں ایک زمانے میں ہم خود کفیل ہوا کرتے تھے مثال کے طور پر چینی چاول اس میں بھی ان کے مشوروں کے اور ان کی ہدایات کے محتاج ہیں اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور اس سلسلے میں استاد ابو مصعب صوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں صرف ایک دو مثالیں استاذ ہمیں پیش کریں گے حضرات کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ انیس سو اکانوے میں نوے کی دہائی کے بعد سوڈان میں اسلام کے نام پر دھوکا دینے والی ایک حکومت آئی تھی حسن ترابی اور عمر حسن البشیر کی حتیٰ کہ ہمارے شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ بھی دھوکا کھا گئے تھے اور انہوں نے اپنی مال و دولت جو ہے سوڈان منتقل کر دی اور وہاں کتنے ہزار کلومیٹر کی سڑک بنائی مم. کہتے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ ایک اسلامی حکومت ہے مم. وہ تو بعد میں ان کا پردہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوار کیا ذلیل کیا بعد میں انہوں نے مجاہدین کو فروخت کرنے کے سلسلے شروع کیے مم. لیبیا کے مجاہدین کو لیبیا کے قذافی کے حوالے کیا مصر مم. کے حوالے کیا اور بہت ظلم کیا اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے کافی ہو جائے یہ بہت خبیث لوگ ہیں یہ سوڈان میں جب عمر حسن بشیر کی حکومت آئی تھی یہ بھی ایک پگڑی باندھتا ہے سوڈانی پگڑی تو لوگ اس کی پگڑی کو دیکھ کر دھوکے میں آ گئے تھے اور حسن ترابی جو ہے اس نے اپنے آپ کو روحانی پیشوا کی طرح ظاہر کیا لوگوں کے سامنے جیسے کہ ایران میں غیر اسلامی انقلاب آیا ہوا ہے خمینی ان کا روحانی پیشوا ہوتا ہے خامنائی روحانی پیشوا ہے اور یہودی نجاد اور دوسرے نجات جو ہے یہ سب نمبر وار آتے رہتے ہیں کبھی رف سنجانی ہے کبھی یہودی نجاد ہے کبھی حسن شیتانی ہے اس طرح کے لوگ جو ہی آ رہے ہیں اور خمینی خامنائی یہ روحانی پیشوا کے طور پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نسرانیوں کا طریقہ ہے مم. پادری جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے مم. اور پادشاہ جو ہے محل میں بیٹھا ہوتا ہے بہرحال تو ان لوگوں نے وہاں پر سوڈان میں گندم خود اگانے کی ترتیب شروع کرنی چاہیے گندم خود پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بنایا تاکہ خود کفیل ہو جائیں کہ بھائی ہمارا اپنا گندم موجود ہے ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو عالمی بینک نے سوڈان کو خبردار کیا لیکن سوڈان نے زبردستی کرنی چاہیے اصرار کیا کہ نہیں ہم ضرور کریں گے یہ تو عالمی بینک نے اپنے امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی تو اللہ تعالی کے عصم و صفات پر جن کا ایمان نہ ہو جو اللہ کو رزاق نہ سمجھتے ہو وہ ان دھمکیوں سے ڈرتے ہیں تو یہ لوگ اب ٹال مٹول کی کیفیت میں تھے کہ امریکہ حضرت تشریف لے آئے اور کہا کہ دس سال مفت گندم میں تمہیں دوں گا عالمی امداد کے نام پر یہ دھوکے باز اور یہ شیطان مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں تو سڈان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ بغیر سود کے دس سال کے لیے ہم تمہاری مدد کریں گے دس سال کے لیے گندم ہم سوڈان کو دیں گے اور اس کے علاوہ بطور ہدیہ اور بہت سارے کے مواد ہم تمہیں دیں گے وہ کان الغر ظاہر سی بات ہے یہ یہ یہود اور یہود کے چیلے جو نسرانی ہیں مم. یہ بھی یہودی بن چکے ہیں نا اس وقت ان کا مقصد کیا تھا تحویل الى اراد الى الاد بور لا لاتسل ذرا کہ وہ زمینیں جو کہ زراعت کے قابل تھیں کھیتی باڑی کے اور کاشت کے قابل تھیں ان کو بنجر زمینوں میں تبدیل کر دینا مم. آپ کو معلوم ہے کھیتیاڑی کے کام میں جس نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر زمین کو ایک دو سال کے لیے بیکار چھوڑ دیا جائے تو اس میں سیم و سیموتھر وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر زمین خراب ہو جاتی تو دس سال دس سال میں تو زمین بالکل خراب ہو جائے گی مقصد یہ ہے گندم اور دوسرے خوراکی اشیاء امریکہ کی طرف سے بغیر سودی قرضے پر اور ہدیے کے طور پر آ گیا سوڈانی قوم کے لیے گفٹ ہے یہ سب کچھ اور دس سال کے لیے وہ زمین جو کہ کاشت کے قابل تھی وہ بیکار ہو گئی جس کے نتیجے میں سوڈان کی زمین بنجر ہو گئی اور سوڈان کے لوگوں کی روٹی کانگریس کے فیصلے کے ساتھ بند ہے کانگریس اگر ہاں کہے تو سوڈانی لوگ روٹی کھا سکتے ہیں اگر نہ کہے تو سودانی کو بھوکا مرنا پڑے گا یہاں پر میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ جو یہودی ہیں اور یہودیوں کے چیلے ہیں ان لوگوں کی کوئی بھی بات شیطانیت سے خالی نہیں ہوتی ہے ہمارے ایک ساتھی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے بطور عبرت کہ ایک یہودی نے مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ سفر کیا جب سفر ختم ہو گیا تو ایک مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا کہ تم واقعی یہودی ہو اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا کہ ہمیں تو لوگ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یہودی بہت خراب ہوتے ہیں اور بہت ایسے ہوتے ہیں بہت ایسے ہوتے ہیں لیکن تم تو بہت اچھے یہودی ہو تو اس یہودی نے کہا تم بہت بیوقوف مسلمان ہو کہا کیوں کہا کہ تمہارے جو مسلمان ہیں یہ بہت جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں ورنہ میں وہی یہودی ہوں جو تمہارے علماء بتاتے ہیں میں نے بہت کوشش کی تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی لیکن تمہارے جو سفر کے ذمہ دار تھے وہ بہت سخت لوگ تھے ہر وقت پہرا موجود ہے ہر وقت نگرانی ہے تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا لیکن ایک کام میں نے پھر بھی کیا ہے آ کیا کہ کیا ہے کہتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کھڑا ہوتا تھا اور اس کا سایہ زمین پر آتا تھا تو میں اس کے سایہ کے اوپر اپنے پاؤں کرگڑتا تھا اپنے غصے کو اتارنے کے لیے اس کے سائے کے اوپر میں اپنے پاؤں کو رگڑتا تھا تو یہودی کبھی بھی ہماری خیر کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور دوسری مثال استاد یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ وہ مصر جو کہ رومیوں کے زمانے میں رومیوں کی جو سلطنت تھی سپر پاور سلطنت ہوتی تھی رومیوں کے زمانے میں مصر کی زمین پورے روم کی سلطنت کو گندم برامد کرتا تھا آج یہ مصر امریکہ سے ہر تین مہینے کے لیے گندم بطور خیرات لیتا ہے ہر تین مہینے تین مہینے کے لیے کافی گندم امریکہ مصر کو دیتا ہے تین مہینے سے زیادہ وہ نہیں چل سکتا مصر امریکی گندم اگر نہ ہو تو تین مہینے کے بعد مر جائے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ اقتصادی اعتبار سے ہمارے مسلمان ممالک ان کے قبضے میں جا چکے ہیں آپ خود تصور کریں وہ مصر جو کہ پوری رومی سلطنت کو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا آج وہ ہر تین مہینے کے بعد امریکہ کی طرف دیکھتا ہے کہ روٹی دے دو اس کو اجازت نہیں ہے گندم اگانے کی ہاں اتنی گندم اگا سکتا ہے کہ جس سے وہ خود کفیل نہ ہو جائے تھوڑا بہت تو کر سکتا ہے لیکن اتنی گندم اگانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے مصر خود کفیل ہو جائے امریکہ کی محتاجی ختم ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے فباختصار اختصار القول بے ان الحال ال اقتصادیہ ولغزیا وسحلی شعب بسبب سب بہار ہی سیاست مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان قوموں کی اقتصادی حالت غذائی حالت اور صحت کی حالت یہ ان سیاستوں کے نتیجے میں بہت ہی خطرناک حد تک خراب ہے یہ مغربی ممالک اور قبضہ مافیا جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں دو مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں ایک اور مثال بات کو واضح کرنے کے لئے دیتا ہوں اس لیے کہ تمام رپورٹوں کو اور تمام مثالوں کو بیان کرنے کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ انیس سو میں جب سدام حسین نے امریکہ کی مزید غلامی کرنے سے انکار کیا وہ پہلے سے غلام تھا لیکن مزید غلامی کرنے سے اس نے انکار کر دیا تو عراق پر اقتصادی پابندیاں لگائی گئی اس اقتصادی پابندی کے نتیجے میں پندرہ لاکھ مسلمان بچے جو ہے مارے گئے معصوم معصوم بچے جو کہ اپنے ماں باپ کی گود میں جان دیتے تھے اس لیے کہ وہاں خوراک نہیں ہے دوائی نہیں ہے پوری دنیا کے ممالک کو اس قانون پر مجبور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک عراق کو دوائی فروخت نہیں کرے گا کوئی بھی ملک عراق کو خورا کی ضروریت نہیں دے گا اور یہ ان کی سازشیں ہیں اور یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو لوگوں کو شب و روز انسانی حقوق انسانی حقوق انسانی حقوق کی باتیں کہتے ہیں ان کا اصل یہ چہرہ ہے